بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ وحده صدق ود نصر آبد وعز از وهزم الاحزاب حضم الضب والسلام على وسلم و علام اللہ نبى محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتى وسلام عليكم و اللہ وبرکاتہ وبركاتہ ماہ ماہيالحجيا کی بيسوى تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقومت الاسلامی العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے آٹھویں نقطے میں جاری ہے گزشتہ سبق میں چنگیز خان نے کیوں عالم اسلام پر حملہ کیا تھا اس سلسلے میں مختصر سی بات کی گئی تھی یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ چنگیز خان کے واقعے سے بعض معارخین یہ تاثر لیتے ہیں اور پھر اپنے قارئین کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس معاملے میں سب غلطی سو فیصد غلطی سلطان علاء الدین خاروزم شاہ کی تھی جس کے ظلم ہی کی بنا پر چنگیز خان نے سلطنت خاروزم پر چڑھائی کر دی یعنی سلطان علاؤ الدین اگر انصاف کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے چنگیز خان کے معاملے پر گہری نظر رکھنے والے معارخین کا کہنا یہ ہے کہ اس تمام واقعے کو سلطنت خوارزم پر جنگ مسلط کرنے کا ایک بہانہ بنایا گیا تھا کیونکہ چنگیز خان کا ارادہ بہت پہلے سے مسلم دنیا کو فتح کرنے کا تھا کیونکہ وہ پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھتا تھا لیکن وہ اس معاملے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا جو کہ اس کو سلطان کے والی ینال خان کی طرف سے تاجروں کے قتل کی صورت میں ملا سلطان کے والی جو کہ اطرار نامی صوبے کا گورنر تھا ینال خان اس نے تاجروں کو قتل کیا چنانچہ چنگیز خان کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا سب سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ چنگیز خان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ جب وہ چین کے حکمران جس کے ماتحت وہ کام کرتا تھا اس کو جنگ کے لیے جب بھی چنگیز خان اپنے قبیلوں کے ذریعے مدد دیتا تو چنگیز کے سپاہی اس کے حکم کے مطابق اپنا جاسوسی مشن بھی جاری رکھتے اور جنگ کے علاوہ چین کے مختلف علاقوں کے نقشے بھی بنا لیتے اور پھر جب چنگیز خان نے نقشے اور تیاری مکمل کر لی تو اس نے الٹا چین پر چڑھائی کر دی جس کا وہ اب تک ماتحت تھا چنگیز خان کے جاسوسوں کی مدد سے جو نقشے تیار کیے گئے تھے انہیں کی بنیاد پر چنگیز خان نے پیش قدمی کی اور چین پر قبضہ کر لیا یہی طریقۂ واردات اس نے مسلم دنیا کے لیے بھی اپنایا اس مقصد کے لیے وہ تاجروں کے روپ میں اپنے جاسوس بیچتا تھا اور مقابل کی قوت نقشے اور ساز و سامان کا اندازہ لگاتا تھا اس معاملے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب چنگیز خان نے سلطنت خارزم پر چڑھائی کی تو وہ اتنی برق رفتاری سے سلطنت خارزم کے مختصر اور محفوظ ترین راستوں کو اختیار کرتا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی تھی اور سلطان کے کسی علاقے کی مدد کو پہنچنے سے پہلے ہی چنگیز خان وہاں پہنچ کر اسے تباہ و برباد کر چکا ہوتا تھا اس کی اتنی تیز پیش قدمی نے سلطان علاؤین کو بھی حیران کر دیا تھا کہ آخر اس کو ان رستوں کی معلومات کہاں سے ملی ہے تو یقیناً یہ رسمی طور پر تاجروں کا قافلہ بھیجنے سے بہت پہلے چنگیز خان سلطنت خار میں اپنا جاسوسی نیٹ ورک مضبوط کر چکا تھا تبھی تو اس کو ان سب رستوں کا علم تھا ورنہ اتنی جلدی رستوں کی معلومات اور درست سمت میں ایسی پیش قدمی کرنا کہ مقابل کو اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ یہ کیسے وہاں پہنچ گیا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے تو اس نقطے کا مقصد یہ ہے کہ چنگیز خان پہلے سے ہی تیاری کر چکا تھا وہ تو صرف بہانہ چاہتا تھا جو اسے اطرار کے والی یننال خان کے ظلم کی وجہ سے مل گیا اگرچہ اس معاملے میں غلطی سلطان کی بھی تھی کہ اس کو اس معاملے میں شریع عدالت میں مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا لیکن اس کی اس غلطی نے دشمن کے لیے رستہ ہموار کیا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی دوسرا نقطہ چنگیز کا سلطنت خار پر حملے کے بہانے کا یہ ہے کہ چنگیز خان نے جنگ سے بہت پہلے سلطان علاؤ الدین خارعظم شاہ اور ان کی والدہ جو کہ قبیلے کی ایک معزز اور شان و شوکت رکھنے والی خاتون تھی ان کے اور سلطان کے مابین غلط فہمی پھیلا کر ان کی قوت کو تقسیم کرنا چاہا سلطان اور ان کی والدہ کے تعلقات میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے حصول کے لیے چنگیز خان نے خود ایک جالی خط تحریر کروایا تھا جس میں سلطان کی والدہ کا چنگیز کے ساتھ جنگ کے لیے تعاون کا معاملہ ذکر کیا گیا چنگیز نے یہ جالی خط اپنے ایک جاسوس کے ذریعے سلطنت خارزم کی طرف بھجوایا اور خود ہی اپنے جاسوس کو پکڑوا بھی دیا تاکہ یہ خط اس سے برامد ہو جائے اور سلطان کو جب ملے تو وہ یہی سوچے کہ سلطان کی والدہ کسی طریقے سے چنگیز خان سے سلطان الدین کے خلاف کوئی ساز باز کر رہی ہیں اور وہ جاسوس پھر پکڑا گیا اس خط کی وجہ سے غلط فہمیوں نے بھی جنم لیا تیسرا نقطہ تاجروں کے قتل کے حوالے سے یہ تھا کہ تاجروں کی اکثریت کا تعلق خود سلطنت خار ہی سے تھا تو ان کے قتل کے متعلق جو معاملہ ہے یہ سلطنت خوار کا اندرونی معاملہ تھا تو چنگیز خان کی اس معاملے میں اتنی مداخلت آخر کیوں تھی چوتھا نقطۂ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ سلطان علاؤ الدین خارزم کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا تو تو کو گرانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلسلہ رک جاتا کیونکہ بدلہ تو لے لیا گیا تھا لیکن چنگیز تو بہت آگے تک جنگ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے آخر مسلمان ممالک کو سب کو تہس نہس کر کے سب کو ملیامیٹ کر کے آخر عباسی خلافت کا بھی خاتمہ کر دیا تھا یعنی چنگیز خان کے پوتے ہلاک خان نے یہ کام تمام کیا تھا اس موضوع پر تفصیل اگر آپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو جامعات رشید کراچی کے استاذ مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتاب شیر خار کا مطالعہ کیجئے گا اور یہ کتاب ہم نے اپنے چینل میں نشر بھی کی ہے اللہ تعالی ہمیں افادہ اور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں ان نکات کو بیان کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ امت مسلمہ حقائق کو جان سکے اور دشمن کی چالوں کو سمجھ سکے کہ دشمن کس قدر مکار ہے آیار ہے دشمن کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اپنی چالوں سے پہلے آپ کو زیر کرتا ہے آپ کو نیچا دکھاتا ہے پھر کوئی بہانہ تراش کر امت کو تقسیم کرتا ہے کہ ان کی تو یہ غلطی تھی اور وہ غلطی تھی اس وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں اور اس طرح امت کی قوت کو توڑ کر آہستہ آہستہ سب کو ختم کرتا جاتا ہے جیسے کہ آج کل عوام اور مجاہدین کے درمیان ایک طویل فاصلہ پیدا کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور اس میں کسی حد تک دشمن کامیاب بھی ہے یہی وجہ ہے کہ آج امت کے غمخار اور ہمدرد جوانان امت کی ہمدردی سے محروم ہے اکثر معاملات میں اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاملات کو اچھے سے پرکھا کریں اور احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں باقی شریعت کی حدود میں رہ کر ہمیشہ انصاف کو قائم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کیونکہ یہی ہماری پہچان اور نجات کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں دور حاضر کے حالات کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی کہ چنگیز خان نے جو طریقہ واردات اختیار کیا تھا یہ آج کل کے بدماشوں کا بھی آج کل کے ظالم و جابر قوتوں کا بھی یہی طریقہ واردات ہے مثال کے طور پر دور حاضر کا جو بدماش ہے سب سے بڑا امریکہ اس نے عراق پر حملہ کیا کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں کی بنیاد پر لیکن وہاں سے یہ کبھی بھی نہ برآمد ہوا اور نہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ حقائق نہیں تھے لیکن حملہ ہوا اور آج تک یہ حملہ جاری ہے اور مسلمانوں کو عراق میں اپنے حقوق سے محروم کیا جا چکا ہے اور دوسری مثال افغانستان کی ہے افغانستان پر بھی نائن الیون کے بہانے سے حملہ کیا گیا اور پورے افغانستان کو ملیامیٹ کر دیا گیا حالانکہ ان معاملات کو بات چیت کے ذریعے بھی حل کیا جا سکتا تھا جیسے اب بیس سالوں کے بعد بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ان کفار کا اصل مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا مسلمانوں کا قتل عام کرنا مسلمانوں کو خار و ذلیل کرنا اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے اس لیے یہ کسی نہ کسی بہانے کا سہارا لے لیتے ہیں اور مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے عذر تراشنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں اپنے دشمنوں کو اچھی طرح پہچاننا چاہیے اور دشمن کی چالوں کو سمجھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے درست اہداف اور نیک مقاصد میں ہمیں شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے یہ بات بھی بطور مثال کہہ دینا ضروری ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے مجاہدین ہیں ان کی بعض غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے دیکھیے حکومت پاکستان نے جو کہ ایک تاغوتی حکومت ہے اور ایک ظالم حکومت ہے اور ایک انگریزوں کی بنائی ہوئی انگریزوں کا کاشت کیا ہوا ایک پود ہے لیکن مجاہدین کے درست اہداف اور نیک مقاصد کو پسے پش ڈالتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے مجاہدین ہی کی مخالفت کر ڈالی حالانکہ مجاہدین کے مقاصد نیک ہیں ان کے اہداف درست ہیں لیکن مجاہدین کی بات چھوٹی موٹی غلطیوں کو بہانہ بنا کر اصل مقصد سے ہی لوگوں کو برگشتہ کیا جا رہا ہے اور ان غلطیوں کو تہیوں کو بہانہ بناتے ہوئے اس ظالم کو اس نظام حکومت کو راستہ دیا جا رہا ہے جو کہ اللہ کا دشمن ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے جو کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے میرے بھائیوں ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنے چاہیے وصلی اللہ تعالی رخلق ہی محمد وصحب ہی اجمائین